<تصفيق> وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَقَّ الَّذِي يُبْيِمَا لَهُ يَتُزَكَّا وَمَا لِأَحَدٍ عِلْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَا إِلَّا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ اَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی جل کریم العبید ان اللہ و ملائکہ تہو یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنو منو صلو علیہ و تسلیمہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا جس طرح جناب لوہے اللہ اپنی بارے سب قبول نوشے سب کا نو سرکار دے یار غاردہ زندگی اسلام والی اور بہت کامل والی عطا فرما اب بکر جنہ امبی اللہ تعالی امت امت امت تو کے تمام ترین اور خود زدانے اپنو شرف اور پوری امام اگر سرکار تو, پاک تو, پاک تو بھی دینا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی خود نبی, نبی تک بہت بڑا nice جس, جس جماعت کی اللہ آپ نبی رسول لیکن کہ دے امام دی نماز ابو بکر اکبر دا اپنا محبت سی شریف تو نماز وقت اللہ دی کہ اگر تکبیر ہوئی پماز نبی پاک تشریف لیا کہ سارے نماز قابل امت دا پہلا امام نہیں تے اے حدیث اکبر نظر آئی امت دا امام نہیں منگو سرکار سف کے اکبر سفید یاد گے چیم نہیں حکم جگہ ملے کلو لے دو اگلے سفا پہ مکمل کر لگلی سفا میں بڑی سختی نہ پچھل جگہ میں ہاتھ مارنے شروع اور ابو بکر اللہ تعالیٰ نماز ایسی نماز نہیں سمجھتے ماحول ری گل ہے لاٹا دی کوشش جگہ پر مطلب نماز مکمل میں نماز پوری کراؤ جملے سی نے نگ نے اس قابل میرا کہ میرے پیچھے شکریہ نہیں گیا مسئلہ چھوڑ کے پوچھا حالانکہ پتہ تو ایسی اور زبان کر امر امر کے جدو جی کردے برابر ہو گئے مسلا ویلا مسلح ہوا کہ نماز مکمل نماز جب آپ مکمل کرائی سلام فر گئے فرمایا کہ یا آپ بکرے بکرے کا میں حکم تو منع کیا تم واپس آگے جواب ماتا نے لبنے بہ نیا اب کرتے جو بھی ہوا حکم کوئی نہیں پر میں پچاؤ دو سبحان اللہ سوریہ میشن کو نہ حکم بجائے حکم کو نہ بجائے پر ماہ کامل ابی کو حافظہ ایو صلیہ بین یاد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو کو حافظہ پر صدیق لی کی بجالے کہ اللہ کے حبیب پچھے کھلے کے ورکات کر کے اگے کھلے پاہے اے اللہ کے رسول میں دوں میں اجازت میں اطب نہیں جاگر آفر پودسوت نہرکار ہوئی بند پہچ نہ سکوں <سجل> اللہ, <quin French> <سبحان> اللہ مقصو نہ زل زل زل منزل تم سی پھر منزل او پائیے جڑی امت کی سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کے سید الانبیاء تک بلکہ قیامت تک سوائے نبی سبحان اللہ الانبیاء صلی اللہ فرمایا میں نہیں ہو رہی من کی تیاری رہا فرمایا لا لکھ ہم بکری امیر جس قوم میرا پھر پتھر مسود ہو سوس لے کے کوئی ہودر اجازت نہیں دیتا مایا لا یبری یہ مناسب گئی یہ کسی کو جائز ابو بکر لا یبغین قوم کسی کہ ان میں ابو بکر ہو ان کا امام اور بن جائے یہ جائز اور ننہ, ننہ. آگے جی پہ جی, امام جی. جی, من خلیف لکھے جی اللہ اور غلطیاں ہو جی گناہ ہو جانے معاف سنو حضرت روایت کرتے رسول کریم صلی اللہ, اللہ, علیہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توجہ کی تھی وہ فی روایت یق رہو ابو بکر لکھ دینے امام تبرانی لکھ دینے اس حدیث کے تمام راوی مضبوط ہے کیا مطلب اس میں کوئی ضوہ وغیرہ نہیں ہے مطلب کیا ہے فرمایا سرکار نے اللہ تعالیٰ اس گل پسند <تصفيق> اللہ اللہ بول خدا کے سمجھ کر کے لو باقی خطاوات سطاوت کرتے غفور سوری مفاف بر لیکن رب ختم ذرا بول سب اللہ نبا نبت رسال کی خیال اتنے فرمایا ایک تو دو بل لگ رہے دو ابھی فرما میرے دو ابا بکر اور شریف لیا خلیفے بڑا قابل دو عمر علی و عثمان مطلب ابل ہو گئی جی نوے کام کرے گا نا نہیں صدیق اکبر نے نہیں کرے گا فرمایا وہ خدا نو پتا ہے بارے فرمایا کہ مگر چلو دے مگر چلو انتہا کرو کیوں فرمایا میں جی اللہ تعالی پسند کردہ اس گل نو کہ زمین رب دب دس اتنے بہت تجویز سرکار دے بارے ہوں جا سڈا دور پہ پہلے اگر میں اللہ رسول کی اطاعت کروں حکم کی پابندی کروں فی تو میری مدد, مدد کرو میری مدد, کرو،, مدد, کرو،, مدد, مدد کرو،, کرو کیا مطلب میری نہ کرو میرے پیچھے چلو میں تمہارا خلیف ہوں کب جب, جب, جب میں اللہ اور اس کے رسول ان کے حکم پر چلو تو میرے پیچھے چلو انسائیں اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نہ فرمانی کروں تو مجھے چھوڑ دو یہ تصدی دکھاگ کی گل تھی خرو کیا آلام بھی جدو بیٹھے حضرت میں حفاظت یا میں اس کو پریشان کہ میں ہو تلاؤ اور تصویر میم امیر الموبنی مینو روکو نہ منع نہ کرو کرو اور کیا مطلب میرا رب میرا پکڑ لو یہ فروغ آزم نے کمایا اگوں صحابی رسول سی سات شخصیت میں ر اپنے محبوب دیا یہ لکتے دے آنے پتا لگ جائے آنے پتا لگ جائے شرا چیزوں میں لوگ تول رہے پورا اترے بن گئے نہ اترے ضرورت روک گے اگر لو روکے گانی تو اگ سرو کی آدم سنی آپ نے فرمایا ہے ساری تاری اس ذات واسطے جنوارا سجا کر دے گے اور قبلہ اے وڈیاں ہستیاں اکبر اکبر اللہ تعالی ہی نا پسند ابو بکر مینو دس مجھے جمانا رب اسی خدا نے کسمے خطا پتلے ہو جانو رو گل نہیں اسلام تو پہلے بھی سرکار چوری تو اسلامی چکر دونوں نے بت نہیں پوچھے پوچھے انہوں نے ذرا نہیں کیا شراب نہیں پیتی یعنی پہلے بھی نے محفوظ لندرا فروق یادم بارے محبوب خدا پہ نوی ہو چلو ان پیچھے چلو چلو سکنا جانے دی رب سرکار مطلب کرارے رسولہ پکڑ دا تھا وہ جس نے رسول اللہ میرے تو بعد دو چلو ہالان سرکار فرما پینے اکھاں بند کر کے پیچھے چلو مطلب محفوظ نہیں کرتا حوالے نہیں کرتا مراد لیکن میں اکل والے اکلے سد کے جا تو سیت لمبی آلو سلام لوگ امت نو فرما دینا محبوب مطلب نے تھ... کی محبوب خدا نے بھی اللہ تعالیٰ میرا بلکہ قرآن حدیث ربداز قرآن زمانت ربوج دے رہے دے ہیں پلیے چڑ دیا ہوں تو تعداد باقی سارے تھلے جی کوئی اتنے تھلے تے بدرجا جی تک جنہیں مخلوق نے چلنا جنہوں نے ہاتھ سن جنہوں سبق بڑے ہو کے سڈیا زمانتا رب دے رسول نے جن پیشو کہ کو شریعت کے اگر میں پورا اتروں مجھے, مجھے, مجھے اپنا بڑا اپنا بناؤ مجھے اپنا قابل گل وہ ایک گل نہ صدیق اکبر میری توجہ نہیں کی سجنا جنہوں نے جنہیں جس کو خوب چال مارنے پیچھے پچت ہی مار اچھا مار مار ر و شخصیت پہلے و جب بربادی تباہی ہوئی پی جسلم خان تذب یار جی کہ عمران خان اگر آکھے اپنے مرد چی چی نہ میری دس بھائی جمنی اندر کی کردار ویکا تو خاندا پردے لکڑ دے جا مجھے خدا منگاگا منا گئے کتنے قبرگا وہ خبر چو نکل گیا بیٹا ملو صحیح کہ شکل دادی مینو دس بھی جڑے ان پیچھے پا جا پینے ادھر میری توجہ نہیں کی شانت نہیں ایک لائانی جہی ہے قرآن کا سیدنا دی کیا کیا اللہ لوگو شروع پتھر محبوب خدا جسم میرے جسم کی وجہ پتھر پیدل کر کے پہلے گئے میری زمانتا رب بھی دے رہا ہے ربول بھی دے رہا ہے لیکن میں کسے بھی بندے بڑھا سب پہلے لیکن میری اور تنقید ادب ربد کی لیکن پھر بھی لوگ اگر شریر چلیے پچے ہٹے منوق مقصدات چمکے سنڈا چل <سؤال> کے فکریاں یوم منا, منا, من منا دا ذکر مناشی اللہ تریم سدی کے اکبر اللہ تسلیم نے خسال الخر آتے وسیطول حضور علیہ السلام اسلام نے بارے بارے بارے بارے بارے بارے بارے بارے فرمایا تین سو ساٹھ اچھے اوصاف ہیں 360 सौ अठ अठ अठ جی وجہ جن سیگل نے آپ سامنے گل کی دو نماز پڑھ لیے آنے کی جیڑے اور پیچھے سونا پہلے ابو ہاں اگر سرکار نے خاص یاد فرمایا ابو بکر ابو بکرے ابو بکر تا خاص ہی آ رہے چر سو پھر جڑی آیا کریمہ میں آہا آہا آہا آہا. اس نبی سلاد و, و اسلام تک نبیا رسول نو کڈ کے باقی جتنی امت جتنے سب دیا سی جن کا مان بنتا ہے سب سے زیادہ آخر اب بکر صدیق نو رب جلا لو رات نے فرمایا فرمایا وما لا احد عنده من نعمه تجزا الا ابتغاء وجه ربي الاعلى ولا سوء غير مولا سونا فرماندہ اور وہ اکاؤ اپ جو اپنے مال کو دیتا ہے تاکہ اس کا تف ہو وہ ان قریب بچایا جائے گا اور کسی کا اس پر احساس نہیں رب سونا فرماندہ ان کریب جہنم جہنم تو مطلب اپنا مال رات خرچ کر دے تاکہ ہاں ہاں ہاں دل چالی مالک سونے نے دل آران بڑا مت سارے فرمایا اللہ, اللہ وہ جو یوتی مال, مال, مال, جو مال دیتا, مال دیتا مال ہے, مال مال مال ہے تاکہ پاک اور فرمایا کہ کسی کا اس پر احسان نہیں کسی کا اس پر احسان نہیں تو وَمَالِ آحَدِ مِن اور اس پر کسی کا احسان نہیں بات بات تجزع بات تجزع بات جس کا بدلہ دیتا ہے وہ صرف اللہ تعالی کی رضا دیتا اور وہ اس سے راضی ہو جائے گا اور توجہ باز توجہ باز مولا لیکن آیت آخری غور کرو اللہ تعالیٰ اس پر اس کسی کا احسان, احسان نہیں کہ بدلہ دی دیا جا اور فرمایا مولا علی پر تو محبوب خدا کا احسان ہے کہ آپ نے مولا علی حضور علیہ السلام نے مولا علی کی تو احسان تو ہے اور اس آیت میں اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو احسان کرتا ہے کراتا نہیں ہے اور فرمایا یہ تو وہ محسن ہے کہ مولا علی ہو فاروق عالم ہو غنی ہو پارو ہو سب کے سامنے آپ کو بدلا محبوب خدا نے فرمایا میں نے دے دیا ابو پتھر کے سامنے اتنے پتھر ہے اور بدلا لازمن کی آیت محت کے سب نے جو سنا کہہ رہا تھا لازمن کی آیت مرنا پڑے گا لہذا امت میں کیا, کیا آدم علیہ السلاط اسلام سے حضور علیہ السلط اسلام نبیوں کو نکال کر باقی تمام لوگوں سے سب سے بڑے متحرک اور اگلی آیا اب جو اب جو آئی آخری بات ان رام تم عت انگلاہ اتکاد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تم میں تم سے اللہ کے ہاں سب سے بڑی بڑی والا وہ ہے جو وہ ہے جو سب سے بڑا بڑا سب سے بڑا مدعی ہے تو فرماتے ہیں جب اس بات پر اتفاق ہو گیا مفسرین, مفسرین کا اتفاق, اتفاق, اتفاق, ہو اتفاق ہو گیا کہ پوری امت کیا نبی و رسولوں نبی رسولوں کا سوا تمام انسانوں محب محب میں صدیع صدیع محب محب سب سے زیادہ عزت والے ذرا بولو سبحان اللہ دوست کہہ رہے سب معام نے سمجھا تھا کلام کلام کلام دو شر دو کتنی دیر میں